وعلی آلک یا نور اللہ, اللہ اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ والی وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جس نے مجھ پر دن بھر میں ایک ہزار مرتبہ درود کے پاک پڑا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے صلبیب صلی اللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت پاک پڑنے کی توفیق عطا فرمائے غمونے نے تم کو جو گھیرا ہے تو دروت پڑھو غمو نے تم کو جو گھیرا ہے تو دروت پڑھو تو حاضری کی تمنا ہے تو درط پڑھو سلو الحبیب صلی اللہ تعالی عل محمد پیارے مدنی چینل کے ناظرین بائیس روزے گزر چکے اور آج تیئیس رمضان المبارک چودہ سو چونتیس سنہجری ہمیں ملی ہوئی ہے تیئیسویں شب بھی تاک راتوں میں شمار کی جاتی ہے اور روایتوں میں جو ہمیں لئی القدر تلاش کرنے کی جو ترغیب دلائی گئی ہے رغبت دلائی گئی ہے وہ آخری عشری کی تاکراتوں میں ہے یعنی اکیس تیس پچیس ستائیس اور انتیس اگرچہ جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ لت القدر ستائیسویں شب کو ملتی ہے ہوتی ہے لیکن یہ بھی اقوال ہیں کہ لت القدر یہ گھومتی رہتی ہے کبھی اکیسویں کو ہوتی ہے کبھی تیئیسویں کو ہوتی ہے کبھی پچیسویں کو ہوتی ہے کبھی ستائیسویں کو کبھی انتیسویں کو یہ بھی ہمارے لیے بڑی رحمت بھری بات ہے کہ ہم ہر تاخرات پر یہ گمان کریں گے ہو سکتا ہے کہ یہ رات لئی القدر کی رات ہو اور عبادت خاص عبادت کی رات خاص ریاضت کی رات اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی خاص رات توبہ کی خاص رات مغفرت کی خاص رات عنایتوں کی خاص رات جس رات کا ذکر قرآن پاک میں آیا جس رات کی فضیلت قرآن پاک میں بیان ہوئی وہ خاص رات للت القدر کی رات ہے اور آج تیس شب ہے تاک رات ہے کوئی عجب نہیں کہ آج للت القدر بھی ہو لہذا غروب آفتاب سے لے کر اب جو غروب آفتاب ہے غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک یعنی فجر کا وقت شروع ہونے تک جو صحری کا وقت ہمارا ختم ہونے کا ہوتا ہے یہ رات بھر ہمیں نصیب ہے کئی گھنٹے ہمیں اللہ کی رحمت سے نصیب ہیں اس رات کو ضائع نہیں کرنا اس رات میں کہیں مت جائیے عبادت کیجئے ریاضت کیجئے مسجد میں جا کر بیٹھ جائیے آج رات مسجد میں گزار دیجئے عبادت کر لیجئے اگر کچھ آرام کرنا ہو تو رات مسجد میں ہی کچھ دیر کے لیے تقاف کے نیت سے آرام بھی کر لیجئے پھر اٹھ کر تحجت پڑیے قرآن کی تلاوت کیجئے اور دعوت اسلامی کے عشقا رسول کے ساتھ اگر موقع ملتا ہے تو ان کے ساتھ رہیے ان کے ساتھ علم دین سیکھیے نیز جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ غروب آفتاب تک بھی بڑی مطلب اس کی فضیلت ہے جو پچھلے دنوں مدنی چینل پر بھی بیان کی گئی تھی اب میں اس کو تلاش کرتا ہوں اللہ کرے کہ وہ فضیلت مل جائے جس میں دھرا دھر دھرا دھر مخفرتوں کی اس پر اشارت ہے کہ جو کوئی جمعرات یعنی رات کی مغرب سے لے کر جمعہ مغرب تک غروب آفتاب سے غروب آفتاب تک میں جو مخفرت ہے کہ ایک کے گھری میں کئی, کئی لاکھ گاروں کو اللہ تعالی جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ٹوب اللہ اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرے ہاتھ میں اس وقت فیضان رمضان ہے اور فیضان رمضان میں ہی یہ برکتیں اور یہ فضیلتیں لکھی ہوئی ہیں انشاءاللہ یہ بیان کر دوں گا میں ڈھونڈ رہا ہوں اگر یہ روایت مل جاتی ہے تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک فیصر ایک لالچ پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنی بخشش کروانے کی مزید کوشش کروں اور یہ بھی ارض کرتا چلوں اگرچہ یہ بات دکھ کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج کی یہ شب یعنی شب جمعرات یہ اس ماہ رمضان مبارک کی آخری شب جمعہ ہو یعنی کل جمعہ تل ودا ہے بلکہ غالباً یہ کنفرم ہے کہ یہ آخری ہی شب جمعہ او ہو ہوئے چلیں روایت سنیے مل گئی مجھے روایت یہ روایت فیضان رمضان کے صفا نمبر 36 پر لکھی ہوئی ہے حضرت سیدہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے اللہ تعالی ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت دس لاکھ ایسے گناہ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا افطار کے وقت روزانہ افطار کے وقت دس لاکھ ایسے گناگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جو بھی وقت شروع ہو چکا ہے جمعہ کو غروب آفتاب تک ہر ہر گھڑی میں ایسے دس دس لاکھ گناگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار عذا کے دار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں تو یہ خاص فضیلت ہے آج کی اس رات کی اور ہماری محرومی کی یہ رات اب رمضان مبارک کی آخری رات ہے جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ اس رات کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا فروغ الودا الم الا اللہ دیکھتے دیکھتے جمت الوداع بھی آ گیا آخری جمعہ آ رمضان مبارک کا ترجمت الوداع ہے نہیں کہ کچھ نہ ہم کر سکے ہیں اور اسی میں ہی دل کرتے فرق کو کر گزار الحر س کے ہٹار مد کار کا رہ گیا پھر اپنی بات سے آپ اس سے خوش ہو کے ہونا روان مارکا الوداع الوداع الوداع الوداع مہرا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اوزوں کی عبادت تھا اب دل پہ ہے غم کا گلا دل کے ٹکرے ہوئے جا رہے عاشق مرے جا رہے کہ آخری شب جمعہ یہ گھڑی کے ساتھ یہ نعمت بھی ہمیں مل رہی ہے کہ یہ گھڑی تیئیسویں شب کو نصیب ہو رہی ہے وہ تیئیسویں شب یہ تاخرات ہے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رات شب قدر ہی ہو لہذا میرے مدنی چینل کے ناظرین میں بابل مدینہ کے اسلامی بھائیوں سے مدری التجا کرتا ہوں میری مدری انتجائے اے میرے اسلامی بھائیو ایک رات اٹھی ہے فیضان مدینہ آ جائیے آ جاؤ اور یہی جمعہ کے مغرب تک وت گزار لیں اگر آپ کو زیادہ لطف آئے تو رات کا مدی مذاکرہ بھی آپ کو مل جائے گا کر رات کا بھی کم از کم ایک رات آ جاؤ گھر والے ذہن بنائے اسلامی دینے تو مدنی چینل ہے نا کے لیے جبکہ مانے شرعی نہ ہو باپا کے مدنی مذاکرے کی ہم درکی درا بس لیکن ایک رات آ جائیے ملک بھر میں کہاں بھی دنیا بھر میں جہاں بھی ایک رات آشی نے رسول کے ساتھ گزار دیجیے کہ آج گرو آفتاب سے لے کر کل گرو آفتاب تک ہر گھڑی میں دس دس لاکھ گراہکاروں کی بخفرت گنا کاروں کی مخفرت سے اٹھے. چلیے مسجد کی طرف چلیے فیضان مدینہ کی طرف دل لگائیے اللہ کی یاد میں دل لگائیے تلاوت میں انویں دن سیکھنے میں اس کے درد پر بیٹھ جاتے ہیں بولا ہمارا نام بھی بندو شامل کرتے جن کو تجھے بخش نہیں آئے جن کو بخش نہیں یہ گریا ہم سے کسرت میں نا میتھیا ہے بولا بخش بخشتے تیرے سارے مدری چیز کے جتنے آشکارے رسول ساتھ بولا اے اللہ ہم سب کو بخشتے بولا بخشتے کی رات بخشتے مغفرت کی رات بخشتے کرم کی رات بخشتے قبولیت کی رات بخشتے بولا کیا جب تیری مارکا میں اس وقت کتنے یاد اٹھے ہو ارے کسی کا ہاتھ اٹھ رہا تو تیری مارکا میں قبول ہوگا کوئی تو تیرا میں ایک بندہ ہمارے ساتھ ہوگا چھوٹی آ تو کس کا ملتے جانور کی آگ سے آزاد کرتے جانور کی آخ سے آزاد کرتے آزاد مجھ کو نہ یہ جو سب سے نیک بندہ ہمارے ساتھ شامل ہونا اس کا واسطہ ہمیں بخش کتائیں ہماری معاف کرتے گناہ ہمارے معاف کرتے ہم کان کو کرتے بولو ہم کان کو کرتے ہم سے بھولے ہیں چار موج کر بھولے ہیں ہم نے اس وار مبارک کی قدر نہ کی بولا اے اس کا آخری جمعہ سب میں جمعہ بھی آ گئی اور ہر, ہر گری میں لاکھوں کی مقبوطیں بخشی ہو رہی ہیں بولا ہم رہ نہ بولا ہم رہنا جائے. پیار حدیق رخ رو روشن کے سدقے میں بخش دے اللہ بخش دے بخش دے بخش دے رمضان کی رحمتوں بھری سایتوں کا واسطہ رمضان کی برکتوں کا واسطہ ہمیں بخش دے جہنم کی آگ سے آزادی دیتے اللہ جرنا منار اللہ عمر نامار اللہ من النار اللہ اللہ ان کا برب فائن اللہ اللہ میں پڑی یا غفور یا غفور یا غفور ہمارے جو بیمار تندست پریشان حال دکھی بے یار و مددگار تندست و لاچار جو تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے بولا سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے ہمارے والد صاحب کو صحت دے ہمارے والدین کو صحت دے عزیز عقاری دوست احباب گھر والے بیوی بی بچے سب پر رحمت کی نظر کر سب پر رحمت کی نظر کر بھائی بہنوں پر رحمت کی نظر کر دوست احباب پر رحمت کی نظر کر بولا کریب آج کی سرات کا میں چینوں کو چین دیتے سکونوں کو سکون دیتے قرار کو قرار دیتے تیری ماہ گاہ میں آج کی رات کا واسط پیش کرتے صدقہ دیتے اللہ آج کی رات کا ہماری زندگی آئندہ رہے یا نہ ہر ہر گری میں دس دس لاکھ بخشے جا رہے ہیں ہمارا نام بھی لکھتے ہمارا نام بھی لکھتے جبری لمین کا واسطہ ہمارا نام بھی لکھتے کام کی عظمتوں کا واسطہ ہمارا نام بھی لکھتے سب سب گمبد کی کا واسطہ سنہری جالیوں کا واسطہ ہمارا نام بھی لکھتے جنت کی کیاری پیاری پیاری کا واسطہ ہم کا واسطہ ہمارا نام بھی لکھتے بولا لکھتے لکھتے اے اللہ اے اللہ لکھتے ہماری ساری کوتایاں گزر کرتے ہیں اے اللہ تم نے دعا کی توفیق دی ہے قبولیت کے اہتمام میں فرماتے ہمارے ملک پاکستان کو استحکامت کر رمضان مبارک میں ہی تو نہیں ہمیں متنی عزیز عطا کیا اللہ ہمارے ملک کو نظر مد سے بچاتے ہمارے ملک کو نظر مد سے بچا دمارے ملک, ملک میں من دے دے سکھون دے دے تم ایک دوسرے کھیچانو مالک آبروں کا محفظ بنا اللہ مسلمان مسلمان کا گلا کاٹتا ہے بولا کرب کرتے ماں بہنوں کی عزتیں محفوظ نظر نہیں آتی کہیں کہیں بولا کرم کرتے بھی حیائی کا سیلاب آیا کرم کرتے بھی عملی کا سیلاب آیا کرم کرتے ہمارے ملک کو اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا لے اللہ کرم کرتے تمام اسلامی سرحدوں کی حفاظت کر دے. دنیا بھر کے مسلمانوں پر رحمت کی نظر کر ایک اور نیک بنا دے اتحاد اور اتفاق بھی دونوں تفاق یا اللہ پیارے حبیب کے صدقے بار بار حج کی صحاف دے دیتے بار بار میٹھا متینا دکھا دے ایمان آفیت کے ساتھ میٹھے مدیدے میں شہادت جنت المقی میں متفر جنت سے پیارے حبیب کا پر پڑوسہ تفاق کہتے رہتے ہیں تو کے واسطے بندے رہیں کر دے پوری آر زہر بے کر علیہ وسلموا منوسل صلی الله علی النبي و و والي صلی الله علیه صلاه و سلام ہو تجھ کے یا سید یا سید یا مکی یا مدنی اورشی ہاشمی مدتبی یا رسول سبحان ربک رب العزت عما یصفون و علی المرسلين والحمد رب العالمین لا اله الا مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین عزیزی میں ہے کہ جب ہمارے پیارے آکا مکی مدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ امبیائی کرام علیہ السلام کی امتوں کی طویل عمروں اور اپنی عمت کی قلیل عمروں کو ملحیزہ فرمایا بنی بڑی عمریں ہوتی تھی ہماری عمروں کی رجاب کے سامنے تو گمخواد عمت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دل شفقہ سے بھار اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے کہ میری میرے امتی اگر خوب خوب نیکیاں کریں جب بھی ان کی برابری نہیں کر سکیں گے چنانچہ اللہ تعالی کی رحمت جوش پر آئی اور اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لئی القدر عطا فرمائی اسی طرح سوریہ قدر کا شان نزول بیان کرتے ہوئے بعد مفت کرام نے ایک نہایت ہی ایمان افروز قائد نقل کی ہے اس کا مضمون کو اس طرح ہے کہ حضرت شمع رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہزار ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھتے اللہ کی راہ میں کفار کے ساتھ زیادتی کرتے اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے کفار نہ ہنجار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعین پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں تو ماہ مشورہ کرنے کے بعد بہت سارے مال اور دولت کا لالچ دے کر آپ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں نہایتی مضبوط رسیوں سے خوب اچھی طرح چکر کر ان کے حوالے کر دے چی بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا جب آپ بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے باندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے آزہ کو حرکت دی دیکھتے دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئیں پسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ آزاد ہو گئے پھر اپنی بیوی سے استفسار کیا مجھے کس نے باندھا تھا مجھے کس نے باندھ دیا تھا بے وا بیوی نے وفاداری کی نقلی اداؤں سے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ کر رہی تھی کہ آپ رسیوں سے کس طرح اپنی آپ کو آزاد کرتے ہیں بات رفع دفع ہو گئی ایک بار ناکام ہونے کے باوجود بے وفا بیوی نے ہمت نہیں ہاری مسلسل اس بات کی طاق میں رہی کہ کب آپ پر نیند تاریخ ہو اور وہ انہیں باندھے آخر کار ایک بار پھر موقع مل ہی گیا چاہیے میں دوسری اسکرین پر دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائیوں کے وہ مناظر دکھائے جا رہے ہیں جو باہر کھانا کھا رہے ہیں یہ کچھ تو اسلامی سنت کے ساتھ ہوتے ہیں جو آپ رمضان حال میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ بقیہ متقفین اسلامی بھائی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا مناظر میں نے کہا ہمارے کیمرہ مین نے بھائی کوشش کی ہوگی ڈائریکٹر وغیرہ نے کہ ان کو کوریج کرنے کی پچھلے دوران بیان مجھے یہ مناظر نظر آئے تو میں کچھ دیر شکایت روک کر آپ کو یہ مناظر دکھا رہا ہوں یہ بڑی ماشاءاللہ پیاری کوشش ہوتی ہے ہمارے اسلامی بھائیوں کی مغرب پڑھتے ہی نوافل وغیرہ سورہ یاسین سورہ مول پتنا بھرپور انتظام تھال کھانا لگانا اٹھانا کوشش کی جاتی ہے ان کو سنت کے مطابق بٹھایا جائے ان کی تربیت کی جائے پھر اذان عشاء اس میں تھال اٹھانا صفائی کرنا ترافی کا انتظام کرنا اللہ تعالی ہمارے ان خدمت کرنے والے اسلام بھائیوں کو جزائے خیر فرمائے اور ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور تمام متقفین کا اعتقاف بھی قبول فرمائے تھال صاف کرنے کی بھی یہاں رغبت دی جاتی ہے اور بڑی ترقیبات کا سلسلہ ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے اسلامی بھائی ان کے گھر والے بھی ہو سطح دیکھ رہے ہوں کہ ہمارا بچہ اس وقت اتقاف میں عشیقا نے رسول کے ساتھ مغربی کے بعد کھانا کھا رہے ہیں غالباً پانی وغیرہ پھر کچھ دیر کے بعد یہ چائے کا بھی غالباً اندازہ نہیں ہے شاید یہ چائے ہی پیش کی جا رہی ہے جی ہاں مجھے سب محسوس ہو رہا ہے چائے پیش کی جا رہی ہے یہ کثیر انتظام الحمدللہ اسلامی بھائیوں کے چندوں سے ہوتا ہے اور لنگر رضویہ یہ ہمارا ایک اپنا حساب ہے اگر آپ بھی اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی دی ہوئی رقم سے عاشقان رسول کھانا کھائیں اسے رمضان و مبارک میں نہیں سال بھر یہ چھوٹی بڑی راتوں میں دیگر مواقع بصریف تاری میں امیر غریب سب کھاتے پیتے رہتے ہیں یہ دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکی کی دعوت کے حوالے سے اور دعوت اسلامی کے مدی ماحول کی برکتیں لینے کے لیے سال بھر آشقا نے رسول کی عام طور کا سلسلہ جاری رہتا ہے ملک و بیرون ملک میں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو ہمارا یہ اکاؤنٹ ہے لنگرے رضویہ کا تو جو اسلامی بھائی آج کی یہ تاک رات ہے چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی حصہ اس میں شامل کیا جائے تو آپ یہ اماؤنٹ دیکھ سکتے ہیں یہ پٹی چل رہی ہے اس میں آپ رقم دیں مگر اس میں زکوۃ فطرہ اور صدقات واجبہ وغیرہ نہیں دی جا سکتی صاف رقم جس کو کہتے ہیں نا صرف وہی دیجیے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ شہری اور افطاری میں کچھ میرا حصہ ملے تو ہمارے روز کا تقریباً آٹھ سے دس لاکھ روپیہ شہری افطاری میں خرچ ہوتا ہے یعنی دونوں ملا کر شہری بھی افطار بھی تو آٹھ سے دس لاکھ روپئے خرچ ہوتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس میں دینا ہے تو آپ نمبر نوٹ کر لیجیے زیرو اگر آپ ڈائریکٹ کال کرنا چاہتے ہیں تو اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ دس لاکھ روپے آج کی جیسے کہ ڈبل بارہ ٹکل افطاری اور روزہ ہے تو یہ میں پچیسویں کے روزے کی میں لے لوں چھبیسویں کے ستائیسویں کی اٹھائیسویں کے انتیسویں کے روزے کی شہری افطاری یا صرف شہری یا صریف افطاری میں لے لوں تو اگر آپ اس طرح پوری شہری افطاری لینا چاہتے ہیں تو میں نے جو نمبر آپ کو دیا ہے ایٹ ٹو فور زیرو تھری ٹو ون ایٹ ٹو اگر آپ پوری افطاری سیری دینا چاہتے تو اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا جو بھی آپ حسو استطاعت کرنا چاہتے ہیں اور یا اس نمبر پر ایس ایم ایس کر دیجیے آپ کے نمبر سے ایس ایم ایس آ جائے گا کال ضرور نہیں ہے اٹینڈ ہو سکے ظاہر کہ جب کال پر کال آئیں گی تو اٹینڈ نہیں ہو سکے گی تو آپ اپنا نمبر آپ اپنا ایس ایم ایس کر دیجیے اس نمبر پر اور یہ اکاؤنٹ ہے یہ تو پورے سال کے لیے لنگر رضویہ کا اس میں ضرور آپ اسلامی بھائی اسلامی بہن جو بھی ہیں اللہ توفیق دے تو یہ بینک کا نام بھی ہے اور یہ سب کچھ ہم دے رہے ہیں آپ کو سافٹ کوڈ بھی ہے تو اس میں آپ اپنی رقم لازمی طور پر جمع کروائیں یہ پورا سال ہوتا ہے پتہ چلا ہے کہ یہ غیر جو کھلاتے خط... رہتے تو ختم بھی ہو جاتا ہے شاید اس اکاؤنٹ میں کم ہے. رقم بھی ختم سی ہو گئی ہے تو اور یہ سب دعوت اسلامی کا پورا نظام چندے سے چل رہا ہے جامعہ ہو مدرسہ ہو لنگر ہو مسجد ہو جو بھی یہ سب اطیات سے چلتا ہے مدنی احتیاط جس کو ہم کہتے ہیں آپ کا چندہ ہوتا ہے اپنی زکوۃ اپنا فطرہ دعوت اسلامی کو دل کھول کر دیں تاکہ مزید یہ دعوت اسلامی ترقی کرے مزید اصلاح امت کا کام آگے بڑھے مزید یہ اس کے شعبہ جات فعال ہوں اور آگے سے آگے برتے چلے جائیں آپ دیکھیے دارالمدینہ کتنا عظیم کتنا اہم ترین شعبہ جامع المدینہ عظیم شعبہ ہے اور یہ کتنا اہم ترین شعبہ ہے یہ دارالمدینہ میں اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے جن کے مدنی منوں کا سلسلے دیکھتے رہتے ہیں تو آگے جا کر ہم یونیورسٹی قائم کر رہے ہیں ہمیں گورنمنٹ نے یونیورسٹی اپرو کی ہے انشاءاللہ اسلامک یونیورسٹی ہوگی اس کی فیکلٹیز بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو پر ہوں گی شرحی رہنمائی کے ساتھ وہ یونیورسٹی چلے گی بنانی ہے چلانی ہے جامعہ ہیں مدرسے ہیں مساجد کی تعمیرات ہیں اربوں روپئے کے خراجات جی ہاں کروڑوں نے اربوں روپئے کے خراجات ہیں آپ ہی کے تعاون سے چلتی ہیں اور آپ بھی مزید تعاون کیجئے اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر فرمائے سلبیب صلی اللہ تعالیٰ وہ واقعہ رہ گیا تھا میں چاہ کے چلیں یہ دکھا دوں حضرت شمع رحمۃ اللہ تعالیٰ کا واقعہ تھا کہ ان کے بے وفا بیوی نے ایک بار باندھا تو وہ کھل گئے اب دوبارہ اس سے ٹرائی کی جب نیند تاری ہوئی تو انہیں دوبارہ باندھ دیا آخرکار ایک بار پھر موقع مل گیا اور اس نے لوہے کی زنجیروں میں ان کو اچھی طرح جکر دیا جو آپ کی کھلی آپ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک کے کری الگ, الگ الگ کر دی اور با آسانی آزاد ہو گئی بی بیوی یہ منظر دیکھ کر سپٹا گئی مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دوہرائی کہ میں تو آپ کی آزمائش کر رہی تھی کہ آپ کتنے طاقتور ہیں دوران گفتگو حضرت شمخون رحمت اللہ تعالی نے اپنی بیوی بی کے آگے اپنا راس ظاہر کر دیا کہ مجھ پر اللہ کا بڑا کرم ہے اور اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی میرے سر کے بال مگر میرے سر کے بال چالاک ساری بات سمجھ گئی مگر دنیا کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا تھا آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ کو آپ ہی کے ان آٹھ گیسوں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی یا اگلی امتوں کے بزرگ تھے ہمارے آقا کی سنت گیسو زیادہ زیادہ شانوں تک ہے یعنی اس کے نیچے کاندھوں سے نیچے بال رکھنا یہ عورتوں کی مشابہت ہے حرام ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گیسو مبارک رکھے ہیں آدھے کان تک کان کی لو تک یا بڑھ کر اتنے بڑھ جاتے تھے کہ مبارک کاندھوں کو شانوں کو چوم لیا کرتے تھے اس سے نیچے نہیں ہونے چاہیے خیر دنیا کے دولت کے نشے میں بدمست بے وفا عورت نے پالسا شور دشمنوں کے حوالے کر دیا بار باندھ دیا کفار ود نے حضرت شمعون کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی اور شفاقی سے ان کے ناک کان کاٹ ڈالے اور آنکھیں نکالی اپنے ولی کامل کی بے کسی پر رب العزت کی غیرت کو جوش آیا قہر قہر کہار اور غضب جبار نے ظالم کافروں کو زمین کے اندر دھسا دیا اور دنیا کے لالچ میں آ کر بے وفائی کرنے والی بدنسی بی بیوی پر کہہر خداوندی کی بجلی گری اور وہ بھی خاک سطر ہو گئی حضرت صحابہ کرام علیہ مردبان نے جب حضرت شمعین رحمت اللہ تعالیٰ علی کی عبادت جہاد تکالیف مسائل پر تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعین پر بڑا رش آیا اور ماہر نبوت آکائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی آکا ہمیں تو بہت تھوڑی عمر ملی ہے اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ طلب معاش کھانے پکانے اور دیگر امور دنیا بھی میں کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے لہذا ہم تو حضرت شمع کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے کیسا جذبہ تھا عبادت کا امت کے غمخوار آکا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ہو گئے اسی وقت حضرت جب امین علیہ السلام حاضر خدمت بابرکت ہوئے اور اللہ کی جانی سے سور قدر پیش کی تو تسلی دے دی گئی کہ پیارے حبیب آپ رنجیدہ نہ ہوں آپ کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات کی فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں میری عبادت کریں گے تو حضرت شمعون کی ہزار ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے اللہ سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد دیکھا آپ نے ہم پر کس قدر کرم ہے اور کیسی بات برکت و مبارک رات ہمیں عطا کی گئی ہے مزید وضاحت انشاءاللہ ہوتی ہے کچھ زیارت امیر سنت سنتی کھانے کی بھی کر لیتے ہیں کال بھی سناتے رہیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ آج صاحب آج ہم نے آپ کا ویڈیو کلپ دیکھا تو بہت خوشی ہوئی یہ دیکھا کہ دعوتی سلامی کا ماحول اپنانے سے قبل آپ کا ولی اس طرح کا تھا تو امیر علیہ سنت کے فیضان سے آپ کے ساتھ پر امامہ داڑی اور سنت کے مطابق لباس دیکھا بہت خوشی ہوئی بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمیں امیر سن کا دامن ملا دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ استقامت تا فرمائے یہ جو سلسلہ آ رہا ہے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ حب جاں سے محفوظ فرمائے اور ہمارے دل میں دعوت اسلامی قدر اور عظمت میں مزید ترقی اضافہ طا فرمائے دوسری کو سنائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد بکاس ہے میں باب المدینہ سے ہوں میں نے حجی صاحب آپ کا ویڈیو کلپ دیکھا کہ آپ دعوت اسلامی میں آنے سے پہلے کیسے تھے اور اب دعوت اسلامی نے آپ پر مدنی رنگ چڑھا دیا ہے اور پہلے آپ کیسے تھے اور اب آپ آپ کے ساتھ کے لوگ نیک بن رہے ہیں یہ سب بابا کا فیضان ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اگر اس طرح کی کورس مجھے نہ دی جائیں تو مہربانی ہوگی پلیز میری مدنی انتجائے جی السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بابل مدینہ کراچی سے سرجانی ٹون سے محمد نبی اختاری بات کر رہا ہوں نگرانی کی شرح کی میں گاہ میں میرا کثیر بڑی ایک تعداد ہے جو روزہ رکھ رہی ہے چائے خروغ کر رہے ہیں بریانی بیچ رہے ہیں بریانی کھا رہے ہیں یہ وہ رمضان کا بالکل احترام نہیں ہے کوئی شاید فرمائے مدنی فرمائے آگے ان کی کوئی رہنمائی ہو جائے وہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جو آپ کا سوال سن کے توبہ کر لے کا کرنا شروع کر دیں ہمارے لیے ہمارے ماں باپ کے لیے دعا فرمائیں مجھے دعوت فرمائے ان شاء انشاءاللہ ہم سب کا بیڑا پار ہے انشاءاللہ عزوجل بھائی جان آپ دوس کہہ رہے ہیں دنیا بھر میں واقعی ایک تعداد ہے جو رمضان عبارک کے روزے نہیں رکھتی اللہ کرے کہ ان کو رمضان عبارک کے روزے رکھنے کی سعادت نصیب ہو جائے یہ اب جا ہی رہے رمضان کاش کے یہ ابھی روزے رکھ لیں اور جو بلا اجازت شرح روزے انہوں نے چھوڑے ہیں ان کو بھی ان کو رکھنا پڑے گا اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سمجھایا جائے ان کو بتایا جائے خوف خدا یا دلایا جائے کہ بلا اجازت شریع رمضان مبارک کا روزہ قزا کرنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بد رک جائیں گے ان کو ماحول میں لے کر آئیے اجتماع میں لے کر آئیے مدنی چینل دکھائیے تو مدنی ماحول کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ ذہن بن جائے گا کوشش کرنے ابھی پورا سال کوشش کرنی چاہیے جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں مجھے بھی کچھ علم ہے بے عملی بہت بڑھ گئی ہے جو نظر آتے ہیں وہ تو نظر آتے ہیں مگر ایک تعداد ہے جو نظر نہیں آتی مگر روزے نہیں رکھتی گھروں میں کتنے لوگ روزے نہیں رکھتے آسانی کے ساتھ اے سی والی گاڑی میں بیٹھنا ہے اے سی والی آفس میں جانا ہے پھر آ کر گھر پہ بیٹھ جانا ہے مگر روزے نہیں رکھتے ایک تعداد ہوتی ہے کچھ نہ سے لوگ ہوتے ہیں ہم پورا سال کوشش کریں نکی دعوت دیں انہیں مدنی ماحول سے وابستہ کریں ان شاء دن میں خوف خدا پیدا ہوگا تو نماز روزوں کی پابندی بھی نصیب ہو جائے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ کال سُنائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد جنیدر تاری ہے میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں میرا مدنی پھولوں کی مدنی محکم میں سوال یہ ہے کہ نگرانی شورا کی برگہ میں عرض ہے کہ جب پاپا جان افطاری کے بعد کھانا تناول فرما رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ اس وقت کھانا کیوں نہیں تناول فرما رہے ہوتے ہیں اور میں نے نیت کی ہے کہ پانچوں نماز با جماعت پڑھوں گا ماشاء اللہ, اللہ جزاک اللہ خیر السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ باپا جس وقت کھانا تناول فرما رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ حضرات بھی چونکہ مدنی جے گھروں میں بیٹھ کر کھانا تناول فرما رہے ہوتے ہیں لہذا ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کھانا تناول نہ کروں اور آپ کے پاس آ کر جب آپ کھانا تناول فرما رہے ہوں تو آپ کے پاس کچھ مدنی پھولوں کی مدنی مہک لے کر حاضر ہو جاؤں جس کی میری نیت بھی یہ ہوتی ہے کہ آپ ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مندی گلدستے میں سجائیں تاکہ اس سے ہمارا گھر ہمارا معاشرہ ان مدنی پھولوں کی مدنی میگ سے موتر ہو پھر یہاں سے فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ میں کھانا تناول کرنے کی کوشش کرتا ہوں باپا کھانا تناول فرما چکے ہیں آئیے میں آپ کو باپا کے پاس لے کر چلتا ہوں سلو حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی کافیت پاپا مدنی چلیں کہ نازن کو بھی ساتھ ملا لیں میں یہ مدنی, مدنی کاپلے کی ترغیب دیتے وقت کر رہا تھا کہ میں انہوں نے کہا کہ کرم کر دیں تو میں نے کہا میں کہ کرم ہی تو کر رہا ہوں کرم کے معنی مہربانی اچھا مشورہ دینا یہ بھی تو کرم ہی ہے نا کہ چاند رات کو اور عید کے دن آپ اپنے پرانے جو دوست ہیں جو مطلب آج کل دوستوں پہ اس طرح کے بے نمازی اور اس طرح کے دوستوں میں نہ جائیں میں یہ چاہتا ہوں مدن قافلے میں سفر کریں کسانوں کے احتکاب میں جو کچھ کمایا ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو جائے अला। अला। अला। اللہ <تصال> شکر اللہ کے ناظرین آئیے امیر سنت کے ساتھ بچیہ وقت گزارتے ہمت رکھیے آزمائش ہے اب یہ کہ اب یہ طے کر لے گا آئندہ سال تو آنا ہی آنا میرے شیطان بولے گا کہ گئے بیمار ہوئے یو میں بھی تو بیمار ہوتے ہیں اردو کا بلّہ بیمار ہونے گا تو کا تو پاس بھائی پنڈی سے گئے اللہ دکیلے یا پھر بات بھائی عرب شریف دیکھ رہا ہوں الحمد للہ بھائی شریف ماشاءاللہ اللہ <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> بند پر کچھ سنت عمل کرنے پر ذہن بنتا ہوں یو کے یا سر بند کا تو معلوم ہے ہے کوئی ذہن بنتا ہے تو میں دوں ان اس کو بھی عام کرنا ہے اپنے کو اس سنت کو آپ تو باندھتے ان شاء اللہ چاول کے دالیں آپ کو چھوڑ دیتے ہیں سے پارٹ میں کہ تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے کبریس ملاقات تھی ساؤتھ افریقہ سے بانوے دن کے لیے آئے ہوئے جہاں میں زرکت پڑے ان کے والد صاحب نے داؤد سامنے کو دے سبحان اللہ چلے پانی سب مل لیجیے پہنچے سے پانی سب کو سلامت اللہ تو السلام علیک رسول اللہ علی یا حبیب اللہ تحمدی تو مسلم اللہ تین من اطمنی وسط من سکانی اللہ لنا فی و خیرمن ہُو الحمد للہ اشبغنا و واروانا وَأَنْ عَمَا وَأَنْ عَمَا علينا علينا وفضل وفضل الحمد للہ مني ولا سلات نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لي الى قريش الى في قريش لقد تسيت ايام الصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اسهمهم منجور من وامنهم من خوف سلو حبیب تو بو صلو علی الحبیب بٹے بیٹھے سائی بھائیو آج جمعہ رات شب جمعہ ہے اور تیئسویں شب ہے طاق کراتے اور کیا پتا کہ یہی لہلت القدر بھی ہو اور کل جمع الوا جمعہ رات کو رمضان مبارک میں غروبِ آفتاب سے لے کر جمعہ کے غروبِ آفتاب تک ہر ہر ساعت میں دس دس لاکھ گناگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے آلہ! کاش ان آزاد شداگان کی فہرست میں ہم گناگاروں کے نام بھی شامل ہو جائے تھوڑے دن رہ گئے آنے والی جمعرات تو سب ہے کہ چاند نظر آ جائے رمضان شریف سے رخصت ہو رہا ہے چند لمحے ہیں کوئی کلام وغیرہ توجہ سے سن لیجیے